السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا انتیسواں لیکچر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں پہ سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں میں یہاں سمرائز کر دوں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور اس میں جو لاسٹ پہ ہم نے جو ڈسکس کیا دیٹ واز ریگارڈنگ دی ٹریننگ آف دا پرسنل یعنی جو لوگ آپ کسی ادارے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی انڈسٹری میں جو آپ ریکروٹ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کے مختلف آسپیکٹس طریقے اور پھر اس کے میتھوڈالوجی کیا ہے اس کا انفلوئنس ان کے اوپر کیا ہے تو بیسیکلی جیسے میں نے لاسٹ گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہم جہاں سے یہ اس سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج ہمارے پاس اس سلسلہ میں کیا کچھ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کر کے اس چیپٹر کو جو ہے آ, جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا پرسنل مینجمنٹ کو تو لیٹس سی وٹ وی ہیو واس ٹوڈے کنڈیشنز دیٹ اسٹیمولیٹ لرننگ دیکھیں جو سیکھنے کا عمل ہے جیسے کہ ہماری جو ایک حدیث بھی ہے کہ جو قبر تک جو عمل ہے یہ سیکھنے کا یہ جاری رہتا ہے انسان جو ہے ہر وقت جو ہے اسی تگود میں رہتا ہے اور یہی حال انڈسٹری کا ہے کہ آپ کی انڈسٹری آپ کا ادارہ آپ کی کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت تک نہیں ترقی کرے گا اس وقت تک نہیں وہ پروگرس کے عمل میں داخل ہوگا جب تک اس میں لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ جو ہے وہ شروع نہیں رہے گا لرننگ انویشن آگے جانا نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا نئے اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا کوالٹی کنٹرول کو اڈاپٹ کرنا کوالٹی امپروومینٹ کو اڈاپٹ کرنا ڈیزائن کوالٹیز کو اڈاپٹ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو یو ہیو ٹو ٹرین یور آپ کو اپنا جو ہیومن ریسورس کی فوس ہے آپ کی جو پرسنل فورس ہے اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اور اس کو سکھانا پڑے گا تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کی وہ کیا فیکٹرز ہیں وہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ کون سے حالات ہیں جو اس چیز کو ترویج دیتے ہیں اس چیز کو اس کی بنا ڈالتے ہیں اس کی بنیاد ڈالتے ہیں کہ جو لرننگ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے لیٹ سی اینڈ ڈسکس دیم ون بائی ون پہلا ہے جی بہیویئر آف دا باس ہمارے ایک تو کلچرل آسپیکٹ ہیں اور دوسرا یہ ایک یونیورسل فینومینا بھی ہے کوئی اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو دا پاکستان اور تھرڈ ولڈ اونلی کہ جو باس ہوتا ہے نارملی ہر آدمی جو اس کو ہے سمبل لیتا ہے کانفیڈنس کا ایمولیٹ کرنے کا اس کو کاپی کرنے کا کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے سنس ہی از باس اس کا ہر فیصلہ جو, ہے, فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ ڈسپلن کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بہت بڑا آسپیکٹ ہے جب ہم ڈسپلن کو ڈسکس کریں گے آگے جا کے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو باسز جو بھی وہ کہتے ہیں کسی ادارے کے سربراہ جو ہوتے ہیں نارملی وہ ہمیشہ بلکہ نارملی کیا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ادارے کی فلاح میں ہوتا ہے اور اس کو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اوبے کرتے ہیں تو نارمل جو ایک پروسیجر ہے ہماری انڈسٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ دو ورکرز ہیں یا جو آپ کی فورس ہے ورکنگ فورس ہے وہ اپنے باس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بڑا کیئرفلی فالو کرتے ہیں تو جو باس کا بہیویئر ہے یا کسی ادارے کے سربراہ کا بہیویئر ہے یا ان کی جو موٹیویشن ہے یا ان کی جو انکریجمنٹ ہے ٹو لرننگ اور ٹوڈز لرننگ دا تھنگس وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اسٹاف کو وین ہی ول پرسنلی کنوے ٹو دا پیپل دیٹ اوکے دس از ویری فار یو اور آپ یہ سیکھیں اور اس میں خود وہ جب آن سائٹ جائیں گے اور آن دا جاب جائیں گے خود انکرش کریں گے لوگوں کو اور خود ان کو یہ بتائیں گے کہ اس کے فائدہ آپ کو کیا ہیں تو اس کا اثر بہت مختلف ہوگا اگر کوئی انٹرمیڈیٹری سٹاف کا پرسن یا کوئی لوور لیول کا سپروائزر جو ہے جب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے تو اس کی نسبت جو ڈگری آف کانفیڈنس ہے لرننگ کی وہ بہت بڑھ جائے گی جب یہ بات کسی بھی ادارے کے سربراہ سے یا جو انچارج ہیں یا جو باس ہیں ان کے جو ہے وہ منہ سے بات سے نکلے گی تو ایک قسم کا یہ ایک جیسے کہتے ہیں اتھینٹک رول بن جاتا ہے اس لیے ان کا جو بہیویئر ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے نیکسٹ سٹیپ ہم دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے بہیویئر اف ای فارمل گروپ ان فارمل گروپ جو ہوتے ہیں اگر تو وہ کسی بھی ادارے کے اندر کسی چینج کو اور کسی بھی ٹریننگ کو یا کسی بھی لرننگ پروسیس کو وہ انکرج کریں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا پازیٹو ہوتا ہے اور وہ بڑا موٹیویٹ کرتا ہے جو لرننگ جو ہوتی ہے اس کو اور جو پرسنل ہوتے ہیں یا جو ورکنگ فورس ہوتی ہے وہ اس گروپ کے بہیویئر سے اور اس گروپ کی جو ہے uh, سے وہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے ٹو لرن دا تھنگس اس لیے ان فارمل گروپ کا جو بہیویئر ہے ٹو ٹوڈز اے چینج اور ٹو لرننگ وہ بھی ایک بڑی امپارٹنٹ فیکٹر ہے اسی, اسی کے اندر. تیسرا ہے جی انفلوئنس آف فارمولا آرگنازیشن اب فارمولا آرگنائزیشن میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لرننگ uh, کا پروسیس ہے یا کوئی uh, دوسری انس کو بڑی وہ خوش دلی سے لیتے ہیں کیونکہ وہ دیٹ برنگس ان ڈائریکٹلی گڈ ریزلٹ فار اور اس کے ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس اس کو اس کو پروڈکشن میں چونکہ فائدہ ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی میں فائدہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں فائدہ ہوتا ہے تو اس کے اپنے ایک جو ہیں فوائد ہیں مگر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی اوریئنٹیڈ جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے فادر اینڈ سنز اینڈ دا بردرز دے آر ان دا فارمل گروپ دے آر بیسیکلی ان دا مینجمنٹ اسٹرکچر آف انڈسٹری اور انسٹیٹیوشن تو وہاں پہ آ کے جو ہے ایک گھٹن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ایک کنفائنس پیدا ہو جاتی ہے اور جس لرننگ کا عمل ہے اس کو ایک کھلی جگہ کی ضرورت ہے ایک کنفائنڈ جگہ پہ ویکیوم میں لرننگ جو ہے یہ دم توڑ دیتی ہے جو لرننگ کا عمل ہے اس کے لیے آپ کو ایک انکریجمنٹ کی ایک اوپنس کی ایک انڈیپینڈینس کی ایک, ایک ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو یہ انکرج کیا جائے کہ لرن دا تھنگس تو نارملی جو ہے ایسی اداروں میں جہاں پہ فیملی جو ہے وہ مینج کرتی ہے وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک خاص جو لمٹ ہے اس سے زیادہ لرننگ کا عمل جو ہے وہ ایکسیڈ اس سے نہیں کرتا اور ایک خاص دائرہ کار کے اندر وہ کنفائن رہتا ہے نیکسٹ فیکٹر جی ہم دیکھتے ہیں اکنامیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل انفلوئنس یعنی جو ادارہ اس بات پہ ثابت رہے گا یا اس بات پہ وہ بڑھے گا کہ میں نے جی اپنی ٹیکنالوجیکل اور اپنی جو ترقی ہے فائنینشیل اس کو آگے بڑھانا ہے یعنی میں نے اپنے ادارے کو ہر لحاظ سے چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے تو پروڈکشن آپ کی بڑھے گی کوالٹی بڑھے گی آپ کی جو سیل uh, بڑھے گی اس کے لحاظ سے پھر آپ کی جو ہے آمدنی بڑھے گی تو نیچرلی دے آر ڈائریکٹلی پرپورشنل یعنی اکانومی اور جو آپ کی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے تو ان اداروں میں جہاں پہ ان دونوں چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے یعنی ترقی بذریعہ ٹیکنالوجی یا بزریہ کوئی انوویشن اور ایک پروسیس جس انڈسٹی کے اندر جاری رہتا ہے اس کے بڑھنے کا پازیٹو پروسیس جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو ہے بہت اسٹیمولیٹ کرتی ہے کنڈیشن کسی بھی لرننگ پروسیس کو یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں تو مختصر اور میں گا کہ باس کا بہیویئر کسی بھی انفارمل انڈسٹری میں جو ہے آ, ایک طریقہ کار کرنا آ, کسی گروپ کا انفارمل گروپ کا یا فارمل انڈسٹری میں اگر یہ فیملی بھی ہے تو ایون اگر وہ اوپننیس کریٹ کرتے ہیں اور چوتھا کہ اگر کسی بھی انڈسٹری کے اندر یہ ایک صلاحیت موجود ہے اور اس کے اندر یہ انکرجمنٹ موجود ہے کہ اس کو آگے جانے کا حوصلہ ہے اور اس کو یہ شوق ہے اور اس کے اندر یہ ایک وہ ایک جو ان کی جسے ہم فائنینشیل مایوپیا کہتے ہیں یعنی ان کے اندر جو شارٹ short کم فاصلے سے نہیں دیکھ رہے وہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ آکے کے بہت زیادہ جو ہے چانسز سیکھنے کے بڑھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جی نیکسٹ واٹ وی ہیو پرفارمینس اپریزل اسٹبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈس ریکارڈنگ بات یہ جی ایک بڑا ایک سیدھا سادہ سا ٹاپک ہے کہ ایک انڈسٹری میں جو اس شخص بھی جہاں پہ ہوتا ہے چاہے وہ ایک پیون ہے اور چاہے وہ ایک واچ مین ہے چاہے وہ ایک انسکلڈ لیبر ہے چاہے وہ ایک سکلڈ لیبر کلاس میں آتا ہے چاہے وہ سپر ویئن میں آتا ہے چاہے وہ فور مین ہے چاہے وہ اکاؤنٹس کا آدمی ہے چاہے وہ مینجمنٹ کا آدمی ہے یا ہائر مینجمنٹ کا آدمی ہے تو ایک چیز جو بہت واضح اس کے اندر سے ہمیں جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کے اندر جو افراد جو کام کرتے ہیں یا جو افراد اس کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس کو جانچنا اس کے لیے اسٹینڈرڈز بنانا اس کے لیے ایک پیمانہ بنانا وہ بہت ضروری ہے آپ جب تک کسی کارکردگی کو کسی بھی شخص کی چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ نہیں بنائیں گے ایک اسٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے ایک اسپیسیفکیشن نہیں بنائیں گے تو آپ اپنی انڈسٹری کو اویلویٹ نہیں کر سکیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایٹ دا مومینٹ کہ اس وقت ایک کسی خاص وقت میں اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پروڈکشن کے سٹاف کی یا مینجمنٹ کے سٹاف کی اپریزل دیکھیں گے جج کریں گے آپ ان کو اویلویٹ کریں گے جو اویلویشن ہے کسی بھی کارکردگی کی وہ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیٹ اسٹینڈرڈس یعنی آپ کچھ اصول بنا دیتے ہیں کچھ گول متین کر دیتے ہیں کچھ ایسے قانون سیٹ کر دیتے ہیں فیکٹری کے اندر کہ جی آپ کو یہ گولز جو یہ اچیو کرنے ہیں یہ اسٹینڈرڈ جو ہے کام کے یہ آپ کو متعین کیے گئے ہیں آپ کے اوپر آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک پرفارمنس کا لیول سیٹ اپ کر دیا ہے جی کہ اوکے ایک اچھی اچار جو مینیجر ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جی یہ آپ کی ایک پروڈکٹیوٹی کا یا آپ کی جو پروڈکشن کا یا آپ کی جو کریٹیوٹی کا ایک لیول ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو جانچنا بھی ہے کہ آیا وہ لوگ جن کے لیے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں کیا ان کی آؤٹ پٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو دیس اسٹینڈرڈ ہے تو یہ جو عمل ہے جانچنے کا یا ان کو پرکھنے کا یا ان کی اپریزل کرنے کا یہ بیسیکلی جو ہے یہ پرفارمنس اپریزل کہلاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس اپریزل جو ہے اس کے مختلف آسپیکٹس کیا ہیں اس کے کیا کیا جو ہے مثبت اور منفی پہلو ہیں آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا تو ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈ یعنی آپ نے کچھ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ بنا لیے مثلاً اٹس سے پروڈکشن کا سرن تو آپ نے بنا لیا جی کہ اوکے یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور یہ ہماری جو ہے کوالٹی کی جو ہے بک ہے یا یہ ہماری کوالٹی کی ایک جو ہے وہ اسپیسیفکیشن ہے آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے یا آپ نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا کہ جی ایک ورکر کو آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے یا آپ نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا کہ جناب آپ نے پر پیس ہے اگر تو آپ نے جو ہے وہ روز 10 پیس بنانے ہیں یا آپ نے اس طرح مختلف مطلب آپ نے سیٹ کر دی اسٹینڈرڈس تو پہلا تو یہ ہے کہ اپریزل کے اندر جب آپ نے کسی چیز کو پرکھنا ہے جانچنا ہے پرفارمنس کو تو آپ نے سٹینڈرڈز کو ان کو سیٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی یہ سٹینڈرڈز جو ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف یور انڈسٹری وائی درس پروڈکشن یونٹ ہے یا وہ ایک سروس انڈسٹری ہے یا وہ ایک ادارہ ہے uh, اس کے حساب سے آپ نے اپنے اسٹینڈرڈس کو جو ہے سیٹ کرنا ہے اب اسٹینڈرڈس میں uh, بہت زیادہ uh, از اے وائڈ رینج آف اسٹینڈرڈس آپ کے فیکٹری اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں آپ کے بایر کے یا مارکیٹ کے اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں آپ کے امپورٹر کے اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں آپ کے وہ لیجیسلیٹو انٹرنل ملکی اسٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں آپ کے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جیسے آئی ایس ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے بہت بڑی ویریشن ہے اسٹینڈرڈ کے اندر کہ آپ نے کون سے اسٹینڈرڈ ہیں وہ سیٹ آؤٹ کر رہے ہیں فار دی پرفارمنس ججمنٹ اور فار دی اپریزل آف دی پرفارمینس تو پہلا فیکٹر ہمارا ٹو سیٹ اپ دی اسٹینڈرڈ جی آ گیا دوسرا کیا ہے جی ریکارڈنگ آف پرفارمینس یعنی جس شخص نے بھی جو کردگی کی چاہے وہ اچھی ہے درمیانی ہے بری ہے یا بہت اچھی ہے اس کا آپ کے پاس پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے ان لیس انٹل یو ڈونٹ ہیو ریکارڈ دیٹ ون پرسن اور ون آرگنائزیشن اور ون گروپ آف پرسنز دو اسٹینڈرڈ وچ و ان کو فالو کیا گیا ہے کہ نہیں جب تک آپ اس پرفارمنس کو ریکارڈ نہیں کریں گے آپ جج نہیں کر سکیں گے کہ وہ اسٹینڈرڈ جو سیٹ آؤٹ کیے گئے تھے انڈسٹری میں تو میٹ سرٹن اسپیسیفکیشن ان کو کسی نے فالو کیا ہے کہ کی نہیں تو اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک انڈیویجل کی پرفارمنس ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ریکارڈ پہ لائی جائے تاکہ کل کو جب آپ اس کا ایکسٹیکٹ یا اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایٹ اے گلانس آپ کو پتہ چل جائے کہ جی کیا اس کی آؤٹ پٹ ہے اور کیا اس نے ہمارے جو مقرر کردہ جو ہیں معیار ہیں ان کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا تو پرفارمنس کی ریکارڈنگ جو ہے یہ اثر ضروری ہے کسی بھی پرفارمنس اپریزل کے لیے تیسرا اس میں ہے جی ریویوگ آف پرفارمنس ان اکارڈینس ود اسٹینڈر وہی بات جو میں نے پہلے اس کی, کہ آپ نے ریویو کرنا ہے ان کی پرفارمنس کو اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈس یعنی جو معیار آپ نے کسی فرد کو یا کسی گروپ کو افراد کے ایک فیکٹری کے اندر یا کسی کے سن کے اندر جانچنے کے لیے مقرر کیا ہے جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وہ جو گروپ ہے ورکرز کا اس معیار تک پہنچتا ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے آپ کی جو جانچ ہے آپ کی جو پرک ہے اس میں جو اپریزل ہے یہ بہت ضروری ہے پھر الحال جی ٹیکنگ کریکٹو ایکشن اگر تو وہ اچھا کر رہے ہیں انہیں شاباش دیجئے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے ان کو انکریج کیجئے تاکہ وہ اور اچھا کام کریں اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے پروڈکٹیوٹی ہے پروڈکشن کے اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کیا جا سکتا یا آپ نے جو اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ آؤٹ کیے ہیں ٹو میٹ دی اسپیسیفکیشنز اینڈ ریکوائرمینٹس پرفارمینس ریکوائرمینٹس اگر وہ میٹ نہیں ہو رہی تو دا نیکسٹ اسٹیپ از یو have to کریکٹ دیم اینڈ یو ہیو ٹو کریکٹ دیم ان ٹائم اگر آپ اس کو ان ٹائم کریکٹ نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یو ول لوز ان And finally یہ ساری چیزیں جو ہیں دی گیو رائز ٹو دی لاس ان مانیٹری تھنگس تو کسی بھی انڈسٹری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں تو پھر اس اپریزل کے ریزلٹ کے بعد اف اٹ از پوزیٹو فیئر اینڈ اس کو اور اچھا کریں بٹ گور فور بٹ ایف اٹ از آن نیگیٹو تو اس کی جو کریکٹو میز ہیں وہ سائملٹیسلی یعنی اسی وقت آپ فوری طور پہ ان ان کو ایڈاپٹ کریں وہاں پہ یہ میں بات پھر بتا دوں کہ جب آپ کریکشن میئر کرتے ہیں یا کریکشن کرتے ہیں تو جو پرفارمنس ریکارڈ آپ نے پہلے سے بنایا ہوتا ہے وہ بڑا وہاں پہ ہیلپ کرتا ہے کوئی آدمی آپ کو چیلنج نہیں کا ستا جی یہ کام میں نے نہیں کیا یا یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے یا میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا کیونکہ آپ کے پاس ہر فرد واحد کا یا گروپ کا یا کسی شاپ کا یا کسی ایک ورک شاپ کا یا جو بھی ایک گروپ ہوتا ہے مختلف فیکٹریز کے اندر اس کا آپ کے پاس پرفارمنس ریکارڈ ڈیلی بیس پہ ویکلی بیس پہ منتھلی بیسس پہ موجود ہوتا ہے اس لیے آپ کمپیرزن کرتے وقت اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیٹ سی نیکسٹ یہ پرپز آف پرفارمنس اپریزل کہ ہماری جو یہ جانچنی کا طریقہ ہے کسی کارکردگی کو اس کا میار پرکھنے کا جو ہے بیسیکلی اس کے مقاصد کیا ہے یہ ایک بڑا فنڈامینٹل سا اور بنیادی سا سوال ہے اور لیٹس سی کہ جی اس کے کیا مقاصد ہیں اس کے کیا اسباب ہیں اس کے کیا جو ہے وہ آسپیکٹس ہیں لیٹس لوک ایٹ دم ون بائی ون پہلے ہے جی ٹو اویلویٹ پرفارمینس اوور اے ٹائم آپ نے کسی شخص کی کسی گروپ کی کسی انڈسٹری کی آپ کہتے ہیں جی اوور اے ٹائم اوکے ہم فکس کر لیتے ہیں جی کہ تین مہینے کے اندر میں پوزیشن کر رہا ہوں کیا کارکردگی رہی ہے گروپ کی اس کے لیے آپ کو جو جانچ ہے وہ یہی ہوگی کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دیزل پرفارمینس اپریزل کہ آپ ان کی کارکردگی کو جب تک نہیں جانچیں گے اپنی جو ورکنگ uh, فورس ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ایک سرٹن پیریڈ میں جس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ تین مہینے ہو سکتے ہیں وہ تین ہفتے ہو سکتے ہیں وہ ویکلی ہو سکتا ہے وہ منتھلی ہو سکتا ہے کوارٹرلی ہو سکتا ہے بائی ویکلی ہو سکتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو سیٹ اکارڈنگ ٹو یور ویلکم تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے جی کہ ایک ایٹ ٹائم ایک جو انٹرول ہے ٹائم کا ایک پیریڈ ہے جو اس کے اندر جب آپ نے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنی کارکردگی کو جانچنا ہے کسی انڈسٹری کو تو یو ول ریورٹ بیک ٹو دی پرفارمینس اپریزل اور آپ کے پاس جو ایک ڈائریکٹ ٹول ہے تو مئی دیٹ وہ اس کے سوا اور okay, کوئی نہیں ہے نیکسٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں جو اس میں کیا ہے موٹیویٹ امپلائز ظاہر ہے اگر آپ کی ایک اوور دا سرٹن ٹائم انڈسٹری اچھے طریقے سے جا رہی ہے تو آپ موٹیویٹ کریں اپنے جو ملازمین ہیں اپنی جو ورکنگ فورس ہے کیونکہ ایک کمپنی کا سرمایہ جو ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر کام کرتے ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں اس کی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں کوالٹی کنٹرول کو دیکھتے ہیں تو موٹیویٹ کریں انہیں پرسنل لیول پہ جا کے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں آج کی تھی کہ جو موٹیویشن ہے اس کے لیول جو ہیں مختلف ہیں لیکن جو موٹیویشن نارملی باسیز کرتے ہیں آ, وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے تو اس لیے اسپیشلی جو امیڈیٹ باسیز ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن جو ہے وہ ورکرز کے اندر بڑی ایک اسپرٹ پیدا کر دیتی ہے کام کرنے کی اور زیادہ آگے بڑھنے کی اور ہر شخص کو موٹیویشن سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جی میری ایفٹس کو ویلویٹ کیا گیا ہے مجھے ایک جو ہے وہ ایک مانا گیا ہے میری کوششوں کو سراہا گیا ہے اور اس لیے ان میں مزید کام کرنے کی جو ہمت ہے اور جو ان میں حوصلہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے وچ از اے ویری پازیٹو انڈیکیٹر ان ایچ آر مینجمنٹ پھر ہے جی ایلویٹ انڈیویجلس امپلائز پوٹینشیل کہ ہر بندے کا انفرادی انفرادی اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے آپ نے اگر کسی فرد واحد کا ترقی کے لیے پروموشن کے لیے اس کو ٹرمنیشن کے لیے خدا نہ نخواستہ یا اس کی جاب کو چینج کرنے کے لئے ٹرانسفر کے لیے یا اس کی اپ گریڈیشن کے لئے ٹریننگ کے لئے جب آپ نے اگر اس کی فرد واحد کی انفرادی جو ہے صلاحیت کو اگر آپ نے پرکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو اپریزل ہے پرفارمنس اپریزل جو ہے اس کو جب آپ جانچیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ انڈویجز جو ہیں ان کے اندر کیپبلٹیز کیا ہیں اور کتنے طریقے کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر آدمی کے ریکارڈ کو دیکھ کے پرفارمنس ریکارڈ کو دیکھ کے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی میں کتنی خوبیاں ہیں کسی میں کتنی خامیاں ہیں کس کو کریکشن کی ضرورت ہے کس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے اس کو تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے اس کو تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے یعنی اکارڈنگ to یور مینجمنٹ ریگولیشنز اور مینجمنٹ جو آپ کے اپنے اصول ہیں ایچ آر کے اس کے مطابق آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پرفارمینس آ جاتی ہے کسی بھی انڈیویجل کی آپ اس کو اویلویٹ کر سکتے ہیں پھر جی ڈیسیجن میکنگ اوور جو اپریزل ہے پرفارمینس کی یہ آپ کو اس بات پہ حوصلہ دیتی ہے اور اس, آپ کو اس بات پہ تیار کرتی ہے کہ آپ کو ڈیسیژ لے سکیں اٹ کوڈ بی اینی ڈیسیجن اٹ کوڈ بی اے ڈیسیژ ٹو انہینس یور انڈسٹری اٹ کوڈ بی گڈ ڈیسیژ ڈیٹ آپ اپنے سرمایہ کو بڑھائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی کہ نہیں ان کی کارکردگی اچھی نہیں میں می بی آئی ہیو ٹو برنگ نیو سپروائز سٹاف اور نیو لرننگ سکلز یا آپ کو یہ ڈسیاں لینا پڑے کہ جی مجھے پریکٹیکلی کوئی ایسی ورکشاپ جو ہے وہ منعقد کرنی پڑے گی یا یہاں پہ اس کا انعقاد کرنا پڑے گا جس سے میرے جو ورکرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی سکلز اور پیدا ہوں تو جو بھی ڈسیاں آپ نے لینا ہے اچھا ان کی بہتری کے لئے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بیس ہے وہی یہ ہے کہ ایچ آر کے اندر ایچ آر مینجمنٹ کے اندر کہ جب آپ نے کسی پرفارمنس کی اپریزل کی اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا تو اس کے مطابق آپ نے اپنی فیوچر پالیسیز کا ڈسیزن لینا ہوتا ہے پھر ہے جی افیکٹیونس آف ٹریننگ پروگرام یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی اگر آپ کے جو فورس ہے آپ کی جو ورکنگ فورس ہے اس کو اگر ٹرین کیا گیا ہے اس کو اگر کسی خاص شعبہ میں تربیت دی گئی ہے اور ان کے لیے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے جو ان کی صلاحیت کو بڑھائے تو آیا ٹو وٹ ڈگری دیٹ ٹریننگ واز افیکٹیو اس کی افیکٹونیس کی جو ڈگری ہے اس کو بھی اویلویٹ جو کیا جا سکتا ہے وہ صرف پرفارمنس اپریزل سے کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹو فیکٹر ہے پرفارمینس اپریزل کے سلسلے میں لیٹسٹ واٹ وی ہے جی لمیٹیشن آف پرفارمنس اپریزل کسی بھی جو ہے شعبے میں چاہے وہ انڈسٹریل ریلیشن ہے چاہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے پھر اس کی further bifurcations ہے کسی بھی جو ہے ایک basic principle ہے جو سائنس کا بھی ہے یا آپ اسے ایک general philosophy کہہ سکتے ہیں یا philosophy آف business کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اٹینمنٹ آف پرفیکشن جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے کہیں نہ ہیں کوئی نہ کوئی فلا جو ہے تھوڑا بہت وہ رہ جاتا ہے جو مکمل ہے وہ صرف اللہ اللہ کی ذات ہے باقی دنیا میں چھوٹے موٹے جو ہے کاموں میں تھوڑے بہت جو ہے وہ فلوز رہ جاتے ہیں جن کو بندہ ود سرٹن پالیسیز ود سرٹن کیپبلیٹیز ود سرٹن پالیسیز آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں ان میں مزید جو ہے وہ کمی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی کہ کیا کیا اس کی جو ہے لمیٹیشن کیا کیا ہیں لیٹس سی دیٹ اس میں جی ہے کہ لمیٹیشن آف جاب ڈسکرپشن آپ جب اپریزل کرتے ہیں کسی بھی اس کی تو اس میں جو ڈسکرپشن آف جاب ہے یعنی اس کی لمٹ ہے آپ اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے اس لیے کہ می بی ون پرسن از ویری گڈ فار اے جاب اینڈ ایندر پرسن از ویری بیڈ فار دا سیم جاب ود اکول کوالیفیکیشن تو انڈیویجل ٹو individual جو ہے وہ depend کرتا ہے performance کو تو مے بی آپ نے جب جاب ڈسکرائب کی ہو یا جاب کی ڈسکرپشن آپ نے جو ہے فلوٹ کی ہو تو اس میں ہی آپ پراپرلی ڈسکرائب نہ کر سکے ہو اور ایک, آپ نے ایک اس کے اندر پوری طرح سے آپ نے وہ ریکوائرمینٹس ہی نہ رکھیں جس کے مطابق آپ کا جو آ, آپ نے جو بندہ ہے جس کو آپ اپریز کر رہے ہیں یا جس کے پریزل آپ کر رہے ہیں پرفارمنس کی اس میں اس کا قصور نہ ہو جیسے میں نے گزارش کی کہ بعض اوقات ایک جاب ایک آدمی سے اچھی طرح سے نہیں ہوتی تو اسی جاب کو وہ آدمی کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی اور انوارمنٹ میں بیٹھ کے یا کسی اور ماحول میں بیٹھ کے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے یا ایک ہی کوالیفکیشن کے لوگ ایک ہی جاب کو سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں مختلف طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے ڈسکرپشن آف جاب کی ہو تو اس کو آپ نے پوری طرح سے اس میں محنت نہ کی ہو اور اس کے جو مختلف فیسٹس ہیں اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ پوری طرح سے ایکسپلین نہ کیے گی ہو کہ امیدوار جو اس کے لیے آیا ہے یا اس کے لیے جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور کیا جو ہے وہ میرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس لیے یہ بھی لمیٹیشن ایک ہے کہ آپ نے جب جاب ڈسکرائب کی ہو اور اس کی ڈسکرپشن بنائی ہو اس میں ہی آپ نے کوئی لمیٹیشن جو ہیں وہ رکھ دی ہو اور وہ کریکٹ نہ ہو دس از دا فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ از ان ایڈوکیسی آف اپریزل اینڈ پرابلم آف ریلائبلٹی جیسے میں نے گزارش کی انسان خطا کا پتلا ہے ہر انسان کی اپنی اوپینین ہے ہر انسان کی اپنی ایک اخلاقی جو ہے وہ ویلو uh, ہے مورل ویلو جسے کہتے ہیں ہر انسان جو ہے وہ باعث بھی ہو سکتا ہے وہ uh, جو ہے ذہنی طور پہ اسی طرف اس کی ٹلٹنگ بھی ہو سکتی ہے میں خدا نہ خواصہ یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایکسپشن بینگ ہر آدمی میں جو ہے وہ ایررز اور غلطیاں ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے جی کہ ہم جس بندے کی اپریزل رپورٹ پہ رلائک کر رہے ہیں کہیں ایسا سا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ وہ باعث ہو کے سوچ رہا ہے وہ یک طرفہ ڈسینے کے لے رہا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی اس لیبر کے خلاف یا اس ورکر کے خلاف یا اس آدمی کے خلاف ٹیکنیشن کے جس کی وہ اپریزل پرفارمنس اپریزل لے رہا ہے کوئی ذاتی رنجش ہو تو کیا ہم اس رپورٹ کو رائبلٹی کا سورس جو ہے وہ مانیں گے یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ اتھینٹک رپورٹ ہے کیا ہم اس شخص پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں جس نے ریکمینڈیشن دی ہے کہ جیز پرفارمنس از ناٹ گڈ ہی شوڈ ٹرمینیٹڈ کیا کیا ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کو بونس نہ دیا جائے اس گروپ کی پرفارمنس اچھی نہیں کیا وہ آدمی جس نے اپینین دی ہے وہ باعث ہو کے تو نہیں دی اس نے کوئی جو ہے وہ اپنی کدورت ذاتی اس کو تو نہیں تو یہ چیز جج کرنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈسین لیں اپینین فارم کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اپینین دینے والا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے سچا ہے کس حد تک اس کی جو ہے وہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ کس حد تک اچھی ہیں اور کتنی اس کی ریپوٹیشن جو اچھی ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی پرسنل ریزن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ریزل جو ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹو جو آسپیکٹ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے تو اس چیز کو بھی ملحوظ خطر رکھیں یہ ایک انتہائی اہم جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک جو ہے جو ایچ آر کے جو ہیومن ریسورس کے جو ایکسپرٹس ہیں اس, انہوں نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اس بات کو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی امپیڈیمینٹس ان کمیونیکیشن یعنی آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی ورکر کو مے بی آپ نے اس کو وارننگ دی ہے یا مے بی آپ نے اس کو نوٹس دیا ہے یا آپ نے اس کو کوئی آ, جو ہے وہ آ, کوئی بلا کے اس کو ایک میٹنگ کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ ابھی تمہاری کارکردگی صحیح نہیں ہے یا اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اویلویٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی سرزنش کی ہے اکارڈنگ ٹو دی کمپنی rules تو یا اپنے جو آپ کے انٹرنلز رولز ہیں اس کے مطابق تو سم ٹائم وہ اس کو جو ہے وہ نگیٹولی لیتے ہیں ورکرس تو یہ ایک قسم کی پھر جو سیلف ڈفیٹنگ چیز بن جاتی ہے یعنی yani وہ اس کو as, as defensive, خود ڈیفینسو ہو جاتے ہیں ایز ڈیفینس میکنزم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر جو وہ ریئیکشنری ہو کے کام کرتے ہیں وہ کچھ زیادہ اس میں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور اس میں جو نیگیٹو پرسنالٹی آسپیکٹس ہیں وہ زیادہ جاگر ہو جاتے ہیں اس لیے یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو آپ کی جو کسی کی اوپر اوپینئن ہے یا آپ کی جو کسی کے ساتھ جو آپ نے کسی کو کنوے کیا ہے جو اس کی اس کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں اس سے وہ ڈیفینسو نہ ہو جائے اس سے وہ غلط مطلب نہ لے جائے ہمیشہ کانفیڈینس میں لے کے ان اے ویری پولاٹ وے بٹ آف کورس ود ان دا ڈسپلن مینٹینگ دا ڈسپلن بات کچھ طرح سے کریں کہ کسی شخص کی ذات کے اوپر جس کی آپ اپریزل آ, جو ہے اس کو ویلویٹ کر رہے ہیں آپ کم توجہ دیں اس کو منیمم سائٹ پہ رکھیں اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کا جو ورک ہے اس کو اوور ایمفیسائز کریں اس پہ زیادہ توجہ دیں یعنی وہ شخص کسی جگہ پہ بھی یہ محسوس نہ کرے کہ میری جو پرسنالٹی ہے یا میری جو ذات ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اینڈ دس از ایکچولی ناٹ دا کیس ون از اونلی کنسرڈ ود از پرفارمینس اس کی ذات اس تک محدود ہے اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ پرفارمنس اپریزل کے بعد اس کی کریکشن کی طرف آئیں یا اس کی جو ہے آپ سدے باپ کریں تو آلویز جو اس میں preference دیں وہ پرفارمینس کو دیں پرسنالٹی کو نہ دیں تاکہ کوئی بھی جو نیگیٹو امپیکٹ ہے پرسنالٹی کے اندر یا ڈیفینسو میکنزم ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے یہ نقطہ جو ہے یہ بڑا ایک یاد رکھنے والا نقطہ ہے اس چار مینجمنٹ میں پھر ہے جی فیلور ٹو موٹیویٹ سم ٹائم باوجود آپ کے کوششوں کے باوجود آپ کی ہزار کوششوں کے آپ جو ہے ایک خاص ایک, ایک قسم کا ایک رویہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں میں وہ رویہ کیا ہوتا ہے جی کہ وہ کسی بھی چینج کو ایڈاپٹ کرنے میں بڑے ان کے اندر بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے کسی بھی تبدیلی کو ایڈاپٹ کرنے میں کسی بھی بات کو سننے میں کسی بھی بات کو سمجھنے میں یا اس پہ عمل کرنے میں بعض جو برکرز ہیں وہ بڑے سٹبن ہوتے ہیں اور وہ بات کو قبول نہیں کرتے تو اس میں بھی جو ہے اگین ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ ہاس مارچ یو آر ان کنوینسنگ دا پیپل ان ہمیشہ جب آپ کسی ورکر کو سمجھانا ہو سرزنش کرنی ہو یا اس کو کریکشن کرنی ہو تو ڈو اٹ ایٹ اے پرسنل لیول مین ٹو مین پرائیویسی میں not ان فرنٹ آف ہز کلیگس اس کو کہیں پہ یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ اس کی سیلف ہو یا اس کو پھر میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک خالص پروفیشنل بات ہے اس میں کسی کی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے اس میں کسی کا باعث ہونا جیسے میں نے گزارش کی ہے کسی کا اس میں جو ہے ٹیلٹنگ ہونا مینٹلی کسی کی طرف یا نیگیٹو امپریشن کسی کو لینا دیٹ از امٹیریل اٹ از ٹوٹلی پروفیشنل اور پروفیشنلزم میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذاتیات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے while you are going for correction and you have uh, taken the corrective measures to be confident and be uh, polite to the person but at the same time conveying your message to him when we talk about privacy mein jab aap karenge, and please listen to him also at the same time maybe there are some grievances and he wants to tell you why is this پرفارمنس جو ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے لیٹ سی دا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جی امپلائز مورائل لیٹ سی واٹ از دا مورائل مورائل از دی of the employee towards factors in work ان job environment such as pay superiors etc مورائل کیا ہے جی یہ ایک رویہ ہے ذہنی رویہ ہے کسی بھی شخص کا ایک ادارے کے اندر اس کی جاب کے متعلق اس کی تنخواہ کے متعلق جہاں پہ وہ کام کرتا ہے ان حالات کے متعلق اپنے باسز کے بارے میں اپنے مالکان کے بارے میں اپنی کمپنی کے سیٹ اپ کے بارے میں اپنی فیوچر سیکورٹیز کے بارے میں اپنی جو موجودہ جاب ہے اس کی سیٹسفیکشن کے بارے میں اور اس موجودہ جاب کی جو اس کو انکریجمنٹ مل رہی ہے یا ڈسکریجمنٹ اس کو مل رہی ہے ٹو ہز بار فرام ہز باسیز اس کے بارے میں جو ایک اوورال آل ایچیچیوڈ ہے جو ذہنی رویہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ انڈسٹریل موریل کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کے فردر جو ہے اگر ہم اس کو مزید اس کو اگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا موریل جو ہے اٹس اے ویری امپارٹنٹ فیکٹر وی آر کنسیڈرنگ دی انڈسٹریل ریلیشنز اور اس کا ہائی ہونا اس کا ٹھیک ہونا جو ہے وہ کسی بھی فیکٹری کی آؤٹ پٹ کے لیے یا کسی بھی ادارے کی اوور پرفارمنس میں جب ورکرز کا مورائل ہائی ہو تو وہ بہت اچھی ایک بات ہوتی ہے تو لیٹس ڈسکس اٹ یہ جی انڈائریکٹ ٹیکنیکس ٹو میئر دا مورائل آپ مورائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک پروفیٹیبلٹی ہے جس کو ہم بکس میں دیکھیں اور ہم کہہ دیں جی اتنے پرسنٹ ہمیں پروفٹ ہوا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ گیج کر سکیں کہ یہ اتنے کے جی ہے یا اتنے سینٹی میٹر ہے ایک رویہ ہے ایک اموشنز ہیں جن کو آپ میئر نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی میئر نہیں کر سکتے سائنٹیفکلی میئر آپ نہیں کر سکتے کسی ٹول کے ذریعے کسی کیلیبریشن ٹول کے ذریعے یا کسی جیسے میں نے گزارش اٹس ناٹ اے پروفٹ یہ ایک منافع نہیں ہے جس کو بکس میں کریں یہ ایک رویہ ہے جس کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی بٹ دیئر آر سٹ ٹیکنیکس جس کے ذریعے آپ انڈائریکٹلی آپ کو انڈیکیٹرز مل سکتے ہیں کہ مورائل جو ہے اس وقت ورکرز کا وہ کس سطح پہ ہے وٹ از دا لیول آف دیٹ مورائل لیٹس ڈسکس leads us to the determination of morale at a certain stage with the workers. پہل ہے جی ون سچ ٹیکنیک از سو آپ ایک سروے کنڈکٹ کریں نارملی اس قسم پہ جو سروے ہوتے ہیں ان کے اندر سوالات ہوتے ہیں نارملی 18 سے 20 سوالات ہوتے ہیں بڑے آسان سے سمپل لینگویج میں اور اس کا جواب انہیں لکھ کے نہیں دینا پڑتا ورکرز کو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی جو فورس ہے ورکنگ فورس جس میں میں نے جیسے گزارش کی ایک پیون سے لے کے ٹاپ اسکلڈ بندتا مینجمنٹ کا, کا بندتا کہتا ہے اس میں مختلف ہیں مطلب میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس میں یس yes یا نو no میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے یا ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹسفائیڈ ڈسٹسفائیڈ یعنی آپ نے صرف ٹک کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص منٹل اس کی جو ہے کیپیبلٹی ٹھیک ہے اور اس کا ایجوکیشن لیول جو ہے وہ لو ہے یعنی ٹیکنیکلی ہی ساؤنڈ بٹ ایجوکیشن وائز اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے نتنگ ٹو بی ورڈ فار دیٹ کہ جی, آپ کو بی, بڑی ہائی اسٹینڈ ایجوکیشن اس کے لیے چاہیے بیسیکلی یہ صرف ایک سروے ہوتا ہے جس میں آپ کو یس yes یا نو no کرنا ہے تو سم باڈی ایس کین ڈیڈ اٹ فار یو یو یو جسٹ ہیو ٹو you have to یو ہیو ٹو ایکسپلور دا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے اس کی جو ذہنی اس وقت رویہ ہے اس کو جج کرنا ہے انڈائریکٹلی تھرو دیز کو ہی جسٹ ہی یس اور نو مثلاً اس میں کوشچن یہ ہوگا جی آپ اپنی موجودہ نوکری سے مطمئن ہیں دو کالمس ہیں یس اور نو he has to say yes اور ہیز ٹو سی نو دوسرا ہے جی کیا آپ کو اپنی جو performance ہے اس کو کے مطابق تنخواہ ملتی ہے again he has to say yes or no تیسرا ہے جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اپریزل کی جا رہی ہے اس وقت آپ کی پرفارمنس کی وہ چند حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں دین اگین یو ہیو ٹو سی نو چوتھا ہے جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جاب کے اندر آپ کو سیکورٹی ہے اور آپ کو نکالا نہیں جائے گا کیا آپ انسکیور فیل تو نہیں کرتے اوکے اگین دین آپ کو جو فرینچ بیفٹس مل رہے ہیں اس کمپنی کے اندر کیا وہ آپ کے لیے کافی ہیں دین کیا آپ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو اسٹینڈرڈس آف پروڈکٹیوٹی یا اسپیسیفیکیشن دی گئی ہیں ان کے مطابق کام کرتے ہیں آئی مین لائک دیٹ یو 18, 20, 30 تھرٹی کوشچنس ڈپینڈنگ اپون آرگنائزیشن سیٹ اور اس کے جتنے شوبے ہیں اس کے بارے میں کر سکتے ہیں اور اس کے پھر جوابات جو ہیں وہ آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچا دیں گے کہ آپ کس جو ہے موریل کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے جی انڈیکیٹر کس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں لیٹس سی دیٹ پھر ہے جی امپلائیز ٹو چیک ہاؤ دے فیل ان اے پرٹیکولر کنڈیشن یعنی یہی جیسے میں نے کہا کہ سوالات کا سلسلہ ہے وہ ان سے پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ جواب جو ہوتے ہیں ان سے ایک نتیجہ خز کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے جی چیپٹر کا جو اس کا ٹاپک uh, ہے وہ ہے ڈسپلن ڈسپلن آپ کو جیسے پتا ہے کسی بھی ادارے کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے کسی بھی uh, کمپنی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ نمز, نظم و ضبط ہے ڈسپلن کو جو ہے یہ بڑی اہمیت حاصل ہے کسی بھی ادارے میں اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اٹ از لائک یو نو دیر از نو لا دے آر دیر از رولنگ دے کوئی وہاں پہ آپ uh, کی کوئی جو ہے سی نہیں ہے تو ڈسپلن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی وٹ از ایکچولی ڈیفینیشن آف دا ڈسپلن ڈسپلینری پرابلم ارائیز ڈیو ٹو لیک آف تو یہ جو کیئر لیسنیس ہے یعنی کوئی لاپرواہی اگر آپ سے ہوگی ہے آپ کو ایک نالج نہیں ہے کسی جاب کی, کسی جاب کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے یا آپ میں نے جیسے گزارش کی خدا نخواستہ کسی لیٹرل میتھڈ سے انٹری آپ کی ہوئی ہے اور آپ ایک کوالیفائی نہیں کرتے کسی جاب کے لیے تو ظاہر ہے آپ اس جاب کو ماسٹر نہیں کر سکیں گے اگر طبیعت کوئی شخص لاپرواہ ہے اور وہ صحیح طرح سے اپنی پرفارمنس شو نہیں کرتا تو یہ بھی ڈسپلن کے زمرے میں آ جاتی ہیں لیٹ سی نیکسٹ ایسپیکٹ آف دس ڈسپلن اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ڈسپلن میں وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں پہلا ہے جی ڈس آرڈرلی کنڈکٹ یعنی اگر آپ کا رویہ جو ہے وہ ایک آ, غیر مناسب رویہ ہے آپ اپنے سینئر کے ساتھ اپنے کلیگس کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھتے اس کو اخلاق کی حدود میں نہیں رکھتے کمپنی کے ڈسپلن کے رولز کے مطابق جو نارمز ہیں اس کے مطابق نہیں رکھتے تو وہ ڈسپلن کی حدود میں آ جائے گا پھر ہے جی ڈس آنےسٹی خدا نخواستہ اگر کوئی شخص آنےسٹ نہیں ہے اللہ معاف کرے اور یا کوئی ایسی اس سے جو ہے وہ ایمانداری کی اس میں کمی ہے جو کہ اللہ کرے کسی میں نہ ہو نارملی نہیں ہوتی لیکن بہرحال ایکسیپشنز دیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپلن کے اندر جو ہے اس دائرہ کار میں آ جاتی ہے پھر ہے جی گیملنگ کو جو اس لسٹ میں اخلاقیات کی جو لسٹ میں جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ ڈالا گیا ہے تو خدا نخواستہ اس سے مراد ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی قباہتیں موجود نہیں ہیں لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی جب یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو رہے ہیں ریجنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسی مناسبت سے جب ڈسکس کرنا ہے کسی چیز کو تو پہلے ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے ریجن کو دیکھنا ہے اور پھر گلوبل کو دیکھنا ہے بیکاز وی آر ڈسکسنگ انٹرنیشنل سبجیکٹ تو فار کے اندر جو اسٹڈیز ہوئی کوریا اس میں جو ہے سنگاپور جو, جو, جو فار کے ممالک ہیں وہاں پہ تائیوان وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ورکرز کے اندر جو ٹرینڈ ہے گیمبلنگ کا وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے خدا اس سے مراد ہمارے اپنے ملک میں اس قسم کی کباہتے موجود نہیں ہے. اس لیے یہ فیکٹر جو ہے اس کو خالص جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے جو کہ غیر مناسب کہنا ہوگا کہ جی جو کہ وہ بھی ایک ہمارے ایک ریجنل ایریا ہے لیکن بہرحال یہ بکس میں مینشن کیا گیا اور وی ہیو ٹو مینشن اٹ ایز اے فیکٹر تو یہ فارس کے لئے زیادہ جو ہے مینشن کیا گیا ہے پھر ہے جی ایکسیسو ٹرڈینس یعنی آپ وقت کی پابندی جو ہے وہ نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ غیر حاضری رہتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ لیٹ okay. آئے چلیں ایکسکیوز ہو گئی وارننگ مل گئی میں نے کہا, جی اس طرح سے مناسب ہوئی اس طرح نہیں ہو گیا جی میں گر پڑا جی میں گھر سے لیٹ ہو گیا جی میری سائیکل کو یہ ہو گیا جی وقت پہ گاڑی نہیں مل سکی اوکے فار سم ٹائم اٹس ایکسکیوزبل بٹ جب کانسٹینٹلی ایکسیسولی ہو جاتا ہے تو اٹس ناٹ ٹالریبل بیکاز ڈیو ٹو دیٹ آپ کی تو پروڈکشن سفر کرتی ہے دوسرے آپ کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور اس ڈسپلین کی وجہ سے دوسرے ورکرز ہیں کمپنی کے ان کے اوپر بھی اس کا سر جو ہے وہ پڑتا ہے because ان ایوری کمپنی دس آلویز ریکارڈنگ آف دا ٹائم جس وقت آپ انٹر ہوتے ہیں تو یو ہیو have to insert a card in the time ٹو انسرٹ کارڈ ان ٹائم مشین اور اف اٹ از مین یو ہیو ٹو رجسٹر وہاں پہ ٹائم کیپر بیٹھا ہوتا, اوپر, who notes کے اوپر what was, was your entry time to یو اینٹری ٹائم فیکٹری یو ٹو دامیسز so if at the end of the month if you uh, your supervisors are looking at the register or excessive aapki jo hai wo delay hai so that is not good for the company agar hours mein aap lete hain to maybe aapne company ke 8 se 10 ya 12 ghante jo hain at your demands jo hai wo zaya kar diye ho so that is the productive hours jiske liye pay kiya it's, it's, it's uh, not your honesty with the work to ye bhi ek bahut bada factor hai fir ان سبارڈینیشن یعنی حکمدولی کہ آپ بے شک میں ذاتی بات نہیں کر رہا لیکن جو کمپنی کے نامس کے اندر جو باتیں ہیں جو کمپنی یا آرگنائزیشن یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر جو باسز کا حکم ہے اکارڈنگ تو دا ورک یا ان کے جو آڈرز ہیں ان کو بے کرنا اٹس پارٹ آف دا جاب یہی طریقہ ہے اس طریقے سے کام چلتا ہے کہ آپ کی جو ایک چین ہے جو اوپر سے نیچے تک پاس ہوتی ہے بائی آرڈرز پر یہی ایک کام کرنے کا رول بنا ہے دنیا میں اس کو اگر آپ ڈس اوبے کریں گے سیلف اسٹیم کے بیسس کے اوپر اگریشن کے بیسس کے اوپر ہٹ دھرمی کے بیسس کے اوپر یا ویسے ہی کسی ذاتی انات کی وجہ سے تو یہ بھی ڈسپلن کے زمرے میں آ جاتا ہے بیکاز یو ہیو ٹو obey یور سینئر اسپیشلی وائل اٹ از اے پروفیشنل جاب یہ ذاتیات پہ میں نہیں آ رہا میں خالص پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے اپنے سینئر کا آرڈر اور یہ ایک پارٹ آف ڈسپلن ہے پارٹ آف دا ایتھکس ہے ٹو کنڈکٹ اور ایک جاب کی ریکوائرمنٹس ہے اس لیے یہ بھی ڈسپلن کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر آتا ہے جی وٹ آر دا ٹائپس آف ڈسپلن ڈسپلن کی اقسام کیا کیا ہے تو جناب دو اقسام ہیں ڈسپلن کی جو ایچ آر میں واضح کی گئی ہیں پہلی کیا ہے جی پروگرسو ڈسپلن اور دوسری ہے پوزیٹو ڈسپلن اب یہ جو پروگرسو ڈسپلن ہے یہ کیا ہے ایک میں آپ کو سائکولوجیکل ٹرم بتاتا ہوں جس کو فلڈنگ کہتے ہیں فلڈنگ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ ایک دم سے اپنا سارا غصہ یا اپنا سارا ڈر اپنا سارا جو اگریشن ہے وہ ایک دم سے کسی کے اوپر تھوپ دیں یا پھینک دیں فلڈنگ جو ہے دیٹ از اے ویری بڑے نامناسب چیز سمجھی جاتی ہے ڈسپلن کے اندر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کو آپ نے ڈسپلینری کو ایکشن لینا ہے اس پہ اوپر اگر آپ فلڈنگ کر دیں گے کسی چیز کی ایک بارش کر دیں گے تو وہ بڑا ایک ڈیفینسو ہو جائے گا اور مے بی اگریسو ہو جائے اور اس سے دوسرے جو لوگ ہیں اس پہ جو ہے برا اثر پڑے تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی ہے وہ پوگریسو ہے یعنی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ انیشیلی یو مے وارن ہم ان پرائیویسی کے جناب آپ کی شکایت آئی ہے مہربانی کر کے آپ کیئرفل رہے سیکنڈ ٹائم یو نوٹس آپ کو تھوڑا سا سکتے ہیں جی کے جی کو جو ہے وہ آج کے بعد اگر آپ سے یہ شکایت ہوئی تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی آہستہ آہستہ یعنی پروگرسو تاکہ اس کی پھر ساتھ ساتھ ہسٹری بناتے جائیں اور وہ ہسٹری جو ہے وہ اس کو دکھائی جائے کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے یہ کیا تھا آپ کو جو ہے وارننگ دی گئی تھی پھر اس سے بعد آپ نے کیا یعنی پروگرسو اسٹیپس میں جو ہے ڈسپلن جو ہے اس کو لاگو کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جس بندے کو ڈسپلن کے گینس کل کلا کو خدا نہ خاصتا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جسٹیفکیشن ہے دی آر جسٹیفائڈ ٹو ٹیک این ایکشن بیکاز بھی یہ پتا ہوتا ہے فرام ہز انٹ بینفارم وارننگ مجھے دی گئی ہیں اور مجھے کہا گیا ہے اور اس کے باوجود میں نہیں مانا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کلیگ ورکرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ جی اس شخص کو تین وارننگ مل چکی ہیں یا اس کو یہ اس طرح کام کر رہا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی جو ٹریڈزم کے پرابلم ہے یونینز کے وہ کسی قسم کی وہ ارائیز نہ ہو دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈسپلنری ایکشن لینا ہے تو ڈونٹ ڈو اٹ اٹ فرنٹ اف دی کلیگز پرسن اس کو علیحدگی میں پرائیوسی میں آپ جو ہے خود بات کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ آپ کو بتائے می بی جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اپریزل میں کوئی ڈسکریمنیشن ہوگی ہو یا کوئی آدمی جو ہے اس کا ذہنی رویہ باعث ہو گیا ہو یا ٹلٹنگ ہوگی ہو اس لیے لسنٹ ٹو ہم آلسو می بی آپ کو کچھ چیزوں کی زیادہ لرننگ محسوس ہو اور می بی یہ بھی آپ سوچیں کہ ناٹ ہنڈریڈ پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ یو ایر رانگ اینڈ ہی از رائٹ سو ڈسپلنری ایکشن میں جو پروگریسو ڈسپلن ہے اس کا مقصد یہی یہ ہے کہ ہر دو فریق جو ہے ان کو موقع ملے اپنی اپنی جو ہے رویہ ہے جو اپنا اپنا اور اپنے اپنے جو گریوینس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کا ان اے ورکنگ ایٹماسفیئر اینڈ ان اے گڈ ایٹماسفیئر ان پرائیوسی تو یہ پروگرسو جو ہے ڈسپلن یہ اس طرح اسٹیپس میں ہوتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ ہے جی پازیٹو ڈسپلن وہ کیا ہے جی کہ آپ نے ایکشن لیا ایک دم سے لے لیا. نارملی اس قسم کے جو پازیٹو uh, جو ڈسپلن ہوتا ہے یہ ایسے جگہ پی لیا جاتا ہے جہاں پہ دیر از نو سیکنڈ چوائس یعنی آپ نے رنگے ہاتھوں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا uh, دیکھ لیا جو ڈسپلن uh, کے خلاف ہے اور آپ یہ جی سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید جیسے ڈس آنےسٹی ہے خدا نخواستہ یا کوئی تیفٹ ہے خدا نہ خواستہ یا, یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ یہ جی سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہیں روکتا تو میرے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے تو فوری طور پہ اس کو آپ disciplinary action لیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے positive ڈسپلن یعنی ہم نے جو ڈسپلن میں دیکھا ہے کہ پروگرسو اور positive ڈسپلن میں فرق کیا ہے کہ پروگرسو ڈسپلن جو ہے یہ آپ آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس طریقے سے کمپنی کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر یا انسٹیٹیوشن کے اندر لاگو کرتے ہیں بٹ سم دیر آر سرٹن ایکشنز جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اگر میں اس کو ریلیکس کرتا ہوں اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں وور پیریڈ آف ٹائم تو اس میں بھی ڈینجرس فار می تو فوری طور پہ پھر اس کے لئے ایکشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پازیٹو ایک ریئیکشن شو کرتے ہیں اور جو بھی اکارڈنگ ٹو دا رولس اس کی جو ہے بنتی ہے سزا بنتی ہے یا اس کے لئے جو آپ کے پاس جو ایک کمپنی کے اندر رولس کے اندر جو اس کی کمپنسن یا اس کی جو, جو بھی ہے وہ آپ فوری طور پہ اس کو لاگو کرتے ہیں تاکہ سب جو ہیں لوگ ان کو خبر ہو جائے اور یہ چیز جو ہے یہ ریپیٹ نہ کی جا سکے ڈسپلن کے جہاں پہ یہ پازیٹیو ایفیکٹس ہیں وہاں پہ ڈسپلن میں کچھ نگیٹو ایفیکٹس بھی آتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی کمپنی کے اندر جب اپنے ڈسپلن کو لاگو کرنا ہے تو پلیز اس میں جو ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگین جو میں نے گزارش کی ہے کہ بی فیئر ود ایوری باڈی کسی بھی ایسی جو بات پہ ڈسیزن نہ لیں جو غیر مصدقہ ہو جس کی آپ کو پوری طرح سے یقین نہ ہو اور دوسرے لوگوں کے سامنے یعنی جہاں پہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہو ورکر کی وہاں پہ نہیں بلکہ پرائیویسی میں اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو جو بھی لیکچر دینا ہے یا جو, جو بھی ایکشن لینا ہے وہ آپ لیں بیسیکلی یہاں پہ ہمارا جو, جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے کس طرح سے مختلف جو آسپیکٹس تھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اسٹارٹنگ فروم دی جاب ڈسکرپشن انالیسز اور پھر ہم نے سارے اس کے آسپیکٹس پڑھتے ہوئے فائنلی ہم جو ہے ڈسپلن پہ ہم نے اس کو کیپ کر دیا ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا آ, اس سلسلے میں ہم آ, جو کریں گے وہ کوالٹی کنٹرول کے اوپر ہے ان دی ایس ایم ایز تو یہ جو ہم نے ڈسپلن اور ایچ آر کو پڑھا مینجمنٹ کو یہ بھی اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا تھا اس کی اسٹڈی کو ایس ایم ایز کے لیے اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو کوالٹی مینجمنٹ ہے یہ بھی ود اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایس جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے مجھے امید ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو اس نے آپ کی نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا میں پھر یہ گزارش کروں گا کسی قسم کی مشکل کی صورت میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو ہمیں لکھئے ہم یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں اور آپ کو فوری طور پر اس کا جواب دیا جائے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے خود دل لگا کے پڑھیے اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں